في قرآن کرمار میں بہترین نمونہ کون سی یات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقت بات یہ ہے کہ ابھی مجلس کے اندر جو میں اپنے حائی سے نگن سن رہا تھا تو مجھے اس بات کا خیال آ رہا تھا پہلے بھی اس بات کا خیال رہتا ہے جہاں پر بات کرنے کا حق ہے تو ان بھائیوں کو جو الحمدللہ للہ بھائی ہیں یا ان بھائیوں کو وہ حق ہے جو شہداء کے وارث ہے جنہوں نے اس بات کے لیے قربانیاں دی ہیں اور اس بات کو آج کے دور میں ثابت کر دیا ہے تھوٹا قصہ کہانی کا ہم سمجھ بیٹھے تھے یا یہ بات سمجھتے تھے یہ پرانے دور کے ساتھ خاص ہے آج اس بات کو ممکن نہیں ہے اللہ کے ان شعروں نے اس بات کو ثابت کیا اور اسی بھائی کے حوالے سے مجھے یہ بات بھی یاد آئی اسی موقع کے ایک بھائی یہ بات سنا رہے تھے جب سفر کے اندر چلتے ہوئے اچانک معاملہ ہوا اس بھائی کے ٹانگ میں گونے لگی تو لشر تعداد کے کمانڈر عبد الرحمان رافل بھائی بھی ساتھ تھے تو انہوں نے ان کو آواز دی کہ آپ واپس پڑ ہیں تو انہوں نے اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ دشمن کو بھی پتا نہ چل پائے کہ میں چلنے سے کافر آ چکا ہوں گولی لگنے سے میری ٹانگ جو ہے وہ ٹوٹ چکی وہ بتلا رہے تھے کہ میں دیکھتا ہوں میں بھی اس مارکی کے اندر تھا کہ وہی عبد رحمان داخل بھائی جب اپنے بھائی کی بات سنتا ہے جس جگہ پر گولیوں کی بارش ہو رہی ہے کتنی گولیاں درست مہدیم پر چلا رہی ہیں دیکھیے وہ تھا آگے بڑھتے ہوئے جو اس نے دیکھا کہ ہندو سامنے پیار کر رہا ہے اتنی کے ساتھ ہندو کے یہ بات کہی اور خبیص کتے کے بچے فی الحال کر یہ بات کہنے کی دیر تھی اس زمین کو ہندو کی اتنی جرت روی کی دوبارہ پیار کر سکتا ان کی گالی بننے ہاتھ میں رہ گئی اسی جگہ پر منہ دیکھتے رہ گئے اور جیسے وہ بھائی بدلا رہا تھا کہ دیکھیے اللہ کا فضل ہے جب مجھے عظیم سامنے آتے ہیں ان کی گنوں کے منہ پر اٹھ جاتے ہیں اور ان کی گرنے جھک جاتے ہیں پھر وہ رام رام کی آوازیں دیتے ہوئے یہ بات کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ آج تم ہی رام تمہیں بچا سکتا ہے ورنہ ان لوگوں کے ہاتھوں بچنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے لیکن چونکہ مجھے حکم کر دیا گیا بہرحال حال میں گزارش کرنا چاہتا ہوں آج کی مجلس کے اندر فکر فطر اتنی بات اور اجیتات سے فکر دینا چاہتا ہوں کہ دعا کرے اللہ کرے کہ مسلمان مسلمان بن جائے بس کوئی لمبی چوری بات نہیں ہے وہ معاشرہ پیار ہو جائے جس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ واقع پیار کیا ہے پی. اگر اس انداز سے معاشرہ پیار ہو جائے اور اللہ کرے اسی طرح سے ہماری تربیت ہو جائے اللہ کرے بری فکر اور سوچ ہمیں پیدا ہو جائے جو اس وقت سوچ پیدا ہو آپ اسی انداز سے اگر کوئی مسلمان ہے مسلمان باپ ہونے کی اجیت سے سوچے کہ باقی میں اسی طرح سے ایک باپ جس طرح مسلمان باپ کو ہونا چاہیے اگر کوئی بھائی ہے تو اس بات کو سامنے رکھے کہ باقی میں وہ بھائی ہوں دیکھیے جو ایک مسلمان بھائی ہوا کرتا ہے اگر میں دیتا ہوں تو واقعی وہ مسلم دیتا ہوں عورتوں کے اندر یہ فکر پیدا ہو جائے کہ ہر بہن یہ بات سوچے کہ واقعی میری زندگی اسی انداز سے ہے جس طرح سے ایک مسلمان بہن کی زندگی ہونی چاہیے اگر کوئی ماں ہے تو اس بات کو سام رکھے کہ واقعی میری زندگی اسی طرح سے ہے جس طرح ایک مسلمان کی ماں کی دیکھیے تو زندگی ہوا کرتی ہے اگر بیوی ہے تو سے سوچے کہ واقعی میری زندگی اسی طرح سے ہے جس طرح رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم فرما کے گئے تھے اگر یہ معاملہ حل ہو جائے اتنا ہی معاملہ کہ باپ مسلمان باپ بھائی مسلم بھائی بیٹا مسلمان بیٹا بہن ایک مسلمان بہن بیوی ایک مسلمان بیوی ماں ایک مسلمان ماں اگر اتنا معاملہ حل ہو جائے تو اللہ کے کرم سے آپ اس بات کو دیکھیں گے یقیناً وہی پھر سے معاشرہ قیاب ہوگا اور اسی انداز سے اللہ کی رحمتیں اللہ کی مدد اور وہی دین اور اسلام کی بہاریں سامنے آئے لیکن یہ اللہ کا فخر ہے اللہ کا احسان ہے کہ آج کچھ تبدیلیاں سامنے آئی ہیں فقط باتوں تک معاملہ نہیں ہے سننے سنانے تک معاملہ نہیں ہے صرف پڑھنے اور پڑھانے تک معاملہ نہیں ہے وہ چند چیزیں جو کل پڑھنے اور سننے میں آئی تھی اسی طرح سے الحمدللہ اس معاشرے کے اندر ہی وہ باتیں آج نظر آ رہی ہیں اگر مردوں میں یہ بات دیکھنے میں آئی کہ مدان جہاز میں جانے کے لیے باپ اور بیٹے کا تکرار اس طرح سے نظر آیا جس طرح سے کل نظر آتا ہے اس انداز کو سامنے رکھتے ہیں اسی طرح سے فکر پیدا ہوئی جس طرح کہ جابر بن عبداللہ میں پیدا ہوئی تھی اگر یہ بات آئی کہ نوجوان اسی طرح سے اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں جس طرح کبھی صحابہ اکرام رسوان اللہ اجمین تیار تھے اگر یہ بات سامنے آئی کہ بچوں کے اندر وہ جہادی جذبہ پیدا ہو چکا ہے دیکھیے جو کل عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور اسامہ بن جات رضی اللہ تعالیٰ میں نظر آتا ہے اسی انداز سے بچوں میں یہ بات پیدا ہو چکی ہے الحمدللہ یہ فقط جوانوں تک یا بزرگوں تک یا بوڑھوں تک یا بچوں تک یا مزدوروں تک جذبہ نہیں ہے اسی انداز سے اگر دوسری بات کو بھی دیکھا جائے جس طرح کل ماں میں جذبہ ہوا کرتا تھا آپ ماں میں اسی طرح سے جذبہ نظر آتا ہے جس طرح کل بہنوں میں وہ جہادی جذبہ ہوا کرتا تھا اسی انداز سے آج یہ جذبہ نظر آتا ہے سے کل بیٹیوں کے اندر جہاد کے لیے دیکھئے حسرت اور آر ہوا کرتی تھی اسی طرح تمام چیزیں آج بیگ ہی سامنے بحث کے لیے چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ اس بات کا اندازہ ہو جائے آپ نے بات دیکھیے جواب پر تقارییر کے اندر جمعے کے اندر دنوش کے اندر یہ بات سنی ہوگی کہ عورتیں جو ہیں بہنے اپنے بھائیوں کو جہاد کے لیے تیار کیا کرتی تھی میں کل کی نہیں آج کی بات کرتا ہوں چند دن پہلے کی بات ہے کہ پنڈی کے اندر قریب ایک جگہ سے دو بیٹیاں اپنے گھر میں یہی آواز کھڑی کرتی ہیں اپنے بالکل محترم کو اور بھائیوں کو اور رشتے دار عزیزوں کو یہ بات کہتی ہیں کہ دیکھیے جہاد کا کام شروع ہو چکا ہے آپ اس کی تیاری کریں امرود میدان جہاد میں جائیں لیکن ان کے اہل خانہ یہ بات سننے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی جذباتی بات ہے اس بات کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے یہ دیکھیے کیسے یہ بات ہو سکتی ہے وہ اپنے کاروبار کے اندر آ کر ایک دن ایسی گھڑی آئی کہ دیر بہنوں نے اس بات کا فیصلہ کر کے اپنے رشتہ داروں کو جمع کر کے ان کے سامنے بات رکھ لی کہ اگر تم روز جہاد کے لیے نہ نکلے ہم نے جہاد میں امن قدم رکھ دیا پھر ہمیں اس بات پر ملامت نہ کرنا ہمیں اس بات پر آر نہ دلانا اس بات پر پھر نہ بہانا دیکھیے وہ سمجھتے تھے کہ یہ فقط ایک جذباتی بات ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایک گھر سے نکلنے والی وہ میری دو بہنیں اپنا بستہ اٹھا کے جو اسکول جا کرتی تھی آج اسکول کا نہیں مظفر آباد کے رخ کیے ہوئے ہیں مظفرآباد پہنچنے کے بعد ایک تنظیم والوں کا جا کے دروازہ خطتایا. ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس لڑکیوں کے لیے کوئی ٹریننگ کا انتظام ہے انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ ہمارے پاس اس چیز کا بندوبست نہیں ہے پوچھا کوئی عام تنظیم اس طرح پر ہو انہوں نے آپ کا نام دیا لشبہ کا نام دیا آپ کے بیت طرف اشارہ دیا میری وہ دو بہنیں اگر باطل مجحد میں پہنچ جاتی ہیں اور پہنچنے کے بعد وہاں کے مصنوع سے یہی سوال سامنے رکھتی ہیں اور کہا کہ دیکھیے ہم اس کام آئی ہیں کیونکہ ہمارے باپ ہمارے بھائی ہمارے دیکھیے دیجیے رشتہ داروں نے جب اس مدان میں آنے سے انکار کیا ہماری غیارت اس بات غیر مجبور کرتی ہے کہ دشمن یہ دور کرے کہ ہماری ماں اور بہنوں قسمت ہماری طرح سے ان پر کتنا سگم کیا جائے ہم اپنے امن کے گھروں میں بیٹھی رہے ہم سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی یہ ایسی چیز ہے جس نے آج ہمیں میدان دیہات میں قدم رکھنے پر مجبور کر دیا ہے اب وہ بھائی باتیں سنتا چلا گیا اس میں آج سے جواب دیا کہ میرے بہنوں تمہارے کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنے گھر میں جائے پردے کا استعمال کرے اس بات کے لیے عقیدہ توحید رشتے داروں کو دعوت گھر کے اندر قرآن و سنت کی بات کرے اقسامات کے کے کی تلقین کرے لیکن وہ بہن اس بات پر ڈٹی ہوئی تھی وہ آج سے جواب دیتی یہ باتیں ساری ٹھیک ہیں ان سے انکار نہیں ہے ہمارا سوال یہ نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے ہمارا یہ ہے کہ آپ لوگ ہمارے پاس جہاتی میدان کے اندر تاہم کیا کر سکتے ہیں اگر تم لوگوں نے ہمیں جہاد کے لیے آگے بھیج دیا تو بہتر اگر تم لوگ ہمارے لیے رکاوٹ بنے ہم نے فیصلہ کر کے قدم اٹھا ہے کہ ہم نے واپس نہیں پلنا ہم نے برف پیش پہاڑوں کو پار کرنے کا فیصلہ کیا ہے ہر حال میں دشمن کے مقابلے میں جانا ہے اب ہمیں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں ہے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے اگر پرواہ ہے تو اپنی ان مضمون ماں اور بہنوں کی پرواہ ہے اس لیے ہم اپنے گھر پہ چھوڑ کے آئی ہیں اب وہ بھائی سوچتے ہیں کہ دیکھیے میری بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تو اس نے پھر اس بات پر نشہ دیا کہ آپ پنڈو کے اندر جائیں وہاں پہ مصروف شاید اس بات کا علم ہو ادھر سے واپس کیجیے وہ بہنیں جب مسمول کے گھر میں پہنچتی ہے وہ ہمارا مسمول بھائی اپنے گھر کے اندر اپنی بندی کو خون کرتا ہے کہ میری بہنیں گھر میں آ رہی ہے ان کو اس بات پر اطمینان جلو اس بات تیار کر کہ اپنے گھر میں واپس پلٹ جائے وہ بھائی جب شام کو اپنے گھر میں پلٹتا ہے اپنی دکان سے تو آ کے پوچھتا ہے دروازہ کٹ کٹایا بیوی نے آگے سے جباب دیا کہ میں نے ان کے ساتھ پورے جتن کیے لیکن میں اس بات پر ان کو تیار نہیں کر سکی یہ بات ان کے ذہن میں نہیں بٹھا سکی میں ان کو واپس نہیں کر سکی اور وہ بھائی پردے کے اندر ان کو ذہنی طور پر اس بات کی قائل کرتا ہے اس نے جب یہ باتیں سامنے رکھی انہوں نے کہا کہ بہنوں یہ فکر کی بات نہیں اگر آپ کے علاقے کے لوگوں کی قسمت میں جہاد میں آنا نہیں تو یہ بات ٹھیک ہوگی لیکن اللہ کا فضل ہے اللہ کا احسان ہے جو لوگوں کو اللہ نے اس بات کی توفیق دی ہے جگہ جگہ سے آج نوجوان لگان جہاد کی طرف آ رہے ہیں اللہ کا فضر ٹریننگ سینٹر بھرے پڑے ہیں اللہ کا احسان ہے نوجوان لوگ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں تمہارے کرنے کا کام کیا ہے اپنے گھر میں جائے ساری بات ان کے سامنے رکھ کر چلا گیا اور ان کو یہ بات بتلائی دیکھیے اپنی زندگی کا فیصلہ قرآن اور حدیث پر کر دیجیے اللہ کی بات مانی تیار چھوڑ کے آئیں گے صبح ہوتی ہے وہ دو بہنیں جو ایک رات ایک مجاہد کے گھر میں ہے، پوچھتی ہے کہ دیکھیے جس بات کا نہیں ہے کہا کہ ہمیں ترجمہ والا قرآن دیجیے ہمیں صحیح مخاری دیجیے جاتے ہمارے ہم کی دعوت دیں گے قرآن کی دعوت دیں گی حدیث کی دعوت دیں گی اور خود اس بات پر عمل کریں گے صرف یہاں تک بس نہیں ان میں سے ایک بہن کھڑی ہوئی اور وہ بھائی بتلا رہا تھا کہ میری بیوی کو یہ بات نہیں اپنے کانوں کی باریاں اتار کے کہا کہ دیکھیے اپنے کانوں سے کہیے کہ ان کو فروخت کرے فروخت کرنے کے بعد مجا دین کے لیے اس نحا خرید کے ہماری طرف سے بھیج دیا جائے تاکہ ہمارا بھی جہاد میں حصہ دل جائے اللہ کرے ہمارے سورے کے بغلے میں خریدی ہوئی گولی ہندو کے سنے لگ جائے ہمیں اس بات سے سکون آ جائے دیکھیں دوسری بہن کیا کرتی ہے اپنے اس بستے کو جس میں سکول کی بات دیکھے کتابیں رکھی تھی اس کو کھولنے کے بعد ایک چھوٹا سا خنر نکال کے یہ بات کہتی ہے کہا کہ دیکھیے آپ اس بات کے لیے کتنا کی طرح ایمان ہے مسور بھائی کہہ رہے تھے امانت ہے کسی زلیل ہندو کے سینے میں ہو جائے گا یہ اللہ کا فرض ہے کہ کے اندر اس انداز سے جہاز کا شور پیدا گیا مجھے یاد ہے میرے بھائیو اسی رابطے کے سلسلے میں جب پچھلے سال حیدرآباد پہنچنے کا اتفاق ہوا تو دیکھیے عشاء کی نماز کے بعد پروار سے پہلے جس میرا پردہ بیٹھا ہوا تھا ایک بھائی نے کہا کہ چند ایک سوال آتے ہیں اس جگہ پر بیٹھئے میں نے کہا سوال کس میں کرنے ہے اس جگہ انتظار کرنا میں بتلاتا ہوں جب میں ادھر ٹھہرا ہوا تھا وہ بھائی بھی آ کے بیٹھ گیا بالکل کم عمر چھوٹی بچیاں آدر ہوتی ہیں وہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں اور ان کا پہلا سوال کیا تھا مجھ سے انہوں نے سوال کیا وہ حیدرآباد کے اندر چھوٹی عمر کی میری بہنوں نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ اللہ کے توفیق سے تم لوگوں نے سینٹر موجود ہے جس میں ہزاروں کے لیے جاتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے اسی طرح سے بات ہے کہ اللہ کا کیا لڑکیوں کے لیے عورتوں کے لیے بھی کوئی एक ایسا ٹریننگ سینٹر کیا ہے جس میں देखिए بہنے اور بیٹیاں اور مائیں جا کے कर کر سکے میں نے کہا ابھی تک یہ مال नहीं किया। انہوں نے پھر دوسرا سوال کیا کہ کس جرم نے ہمیں جہاز سے پیچھے چھوڑا اس بات کا جواب دے کون ہوگا کیا اللہ کے نبی کے دور کے اندر عورتیں مدان ہاتھ میں نہیں جایا کرتی تھی کیا اللہ کے نبی اپنی بیوی کو رسی اللہ تعالیٰ انہا کو اپنے ساتھ نہیں لے کے جاتے تھے کیا تمہیں اس بات نہیں کہ ام سلام اپنے ہاتھ میں خنجر پکڑ کے دیکھیے اس وقت جب سنگین ہلاک ہوا کرتے تھے جب بڑے بڑوں سے قدم اخر جاتے تھے اللہ کے نبی دیکھتے ہیں کون سامنے نظر ہے ہیں ام سلام کے ہاتھ میں خنجر مگراتا ہے اللہ کے نبی سوار کرتے ہیں ام سلام خنجر سے کیا کرے گی اللہ کے اور دلیل کے کیڑے میں کھان دوں گی اس کی آنکھیں نکال دوں گی اس کے ہاتھ کو کاٹ دے گی جو ہاتھ لدی کی طرف اٹھے گا کیا یہ بات یار یاد نہیں ہے دیکھیے رہا تھا آج سے باتیں اللہ کا فعل ہے کہ دیکھیے اس انداز سے نظر آئی اس بات سے یہ شور پیدا ہوا ہے کہ بیٹیاں اس بات کے لیے سوال کر رہی ہیں دیکھیے کل جس طرح سے وہ بات سامنے آئی تھی کہ اس انداز سے بیٹیوں کے اندر یہ شور ہوا کرتا تھا کہ جس طرح مدینہ کے اندر ایک دیکھیے عمر رسی اللہ تعالیٰ ہو وقت کا امیر دیکھتا کیا ہے کہ ایک گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے ادھر پغام بھیجا پتا کروا کے کیا اس گھر میں رونے کی آواز کس وجہ سے آ رہی ہے اپنے وفات پر وہ رو رہی ہے اس وجہ سے امیر عمر سے لاہ آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھنے کے ساتھ اس گھر کے دروازے پر پہنچتے ہیں دروازہ کھٹکھا کے یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھیے تو کس رو رہی ہے تو اس امیر جواب ملتا ہے وہاں کے پورے دھر اندازہ لگایا ہے میرے رونے کی بجائے میرے بات کی بات نہیں ہے میں اس بات سے نہیں رو رہی اس بات سے نہیں بہا رہی اس سے آواز نہیں نکلی کہ میرے باپ دنیا پانی شہید ہو جاتا میں شہید کی بیٹی ہوتی میرا رونا اس بات پر ہے اپنے مقدرے پر رونا ہے باپ کی وفات پر رونا نہیں میرے بھائی یہ معاشرہ تھا یہ سوچا جذبات اس انداز سے آگے ہوا کرتی تھی کہ بیٹیاں اپنے باپ کے بارے میں یہ تمنا رکھتی تھی کاش کے اللہ کرے میرا باپ مزانے ہاتھ میں جائے اور جانے کے بعد اس کو اللہ شہادت کی ماں دے کل قیامت کا دن ہو جب پوری دنیا اللہ کے سامنے کھڑی کر دی جائے تو دیکھیے میں کس انداز سے چھو اللہ کے سامنے آئے کس انداز سے ایک شہید کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے اللہ کے سامنے آؤں دیکھیے یہ جسم ہوا کرتا تھا یہ ایمان ہوا کرتا تھا آج بھی اللہ کرے اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو الحمدللہ یہ فطری سی بات ہے حقیقت بات یہ ہے کہ گھر کے اندر اس بات کا اندازہ کیجیے کہ جتنی بھائی پر بھائی کی بات اثر نہیں کرتی جتنی بہن کی بات بھائی پر اثر کرتی ہے اتنی پر بیٹے کی بات اثر نہیں کرتی جتنی بیٹی کی بات اثر کرتی ہے دیکھیے فطری کی بات ہے اولاد پر دونوں سے قابل کیا جائے جتنی ماں کی بات کا اثر ہوتا ہے باپ کی بات کا اثر نہیں ہوتا اللہ کے آج بھی سے انداز سے ہمارے گھروں میں یہ سلسلہ شروع ہو جائے اگر بہن تیار ہو جائے کہ ہم نے مسلمانوں والا کر کام کرے اپنے اپنے کا تیار کیا کرتی تھی اگر اسی طرح سے بیٹیاں یہ جسم لے کے اٹھے یہ آپ حسرت کر دے اپنے باپ کو یہ بات پر مجبور کر دیں کہ بیٹی ہوں گھر میں ضرورت نہیں ہے مجھے صحیح مخاری کی ضرورت ہے اگر دیکھیے اپنے انداز سے یہ بات کہے کہ دیکھیے دیکھنے کے لیے تیار نہیں مجھے کچھ سنگار کی ضرورت نہیں ہے آج بھی کسی ضرورت نہیں ہے کتنی جلدی اس بات میں انقلاب پیدا ہوتا ہے دیکھیں مطالبے ہوا کرتے ہیں ہر گھر کی بات ہے لیکن مطالبے مطالبے میں سے آپ دیکھیے یہ فرق ہوا کرتا ہے آپ کے شہر کی بات کرتا ہوں شاید وہ کسی مجلس میں نوجوان ادھر آ بھی ہو باہر حال میں اس کے چہرے کو بھول چکا ہوں چونکہ ایک وقت گزر چکا ہے ایک بھائی بتلا رہے تھے کے اندر جب پر گئے دیکھیں رات کافی گزر چکی تھی وہ میرا بھائی پیارے سے واپس آیا میں مستق کے اندر لیٹا ہوا تھا وہ آپ کے تراشی کا وہ بھائی آپ مجھے بٹھا دیتا ہے کہنے لگا بیٹھ کے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں میں اس کے بیٹھ گیا میں نے کہا کس جگہ سے تشریف لائے اس نے اپنا تار کروایا کہ میں ادھر کراچی میںماز میں کہ میں سے دور تھا عقیدہ سے خالی تھا قرآن اور حدیث کا پتہ نہیں تھا صرف ایک روٹین کا مسلمان تھا کیونکہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا تھا اس وجہ سے میں اپنے کو مسلم سمجھتا تھا اسی وجہ سے میں مسلمان تھا چونکہ وہ علاقہ شہر مسلمانوں کا ہے ملک مسلمانوں کا ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ دین کس بات کو کہا جاتا ہے لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ دیکھیے شادی ہوتی ہے میرے گھر میں جب میری دیدی آتی ہے اللہ نے اس کا ذہن یہ تیار کر دیا شادی سے پہلے وہ عقیدہ توحید تو تسلیم کر چکی تھی اللہ نے اس کو اس بات کی سمجھ دی تھی اس نے اپنی زندگی کا فیصلہ یہ کیا تھا کہ اگر باپ مانی ہے تو اللہ کی بات مانی ہے اگر, مانی ہے تو کی کی مانی ہے. اگر کسی بات مانی اللہ کے رسول کہ ارادہ ہو جائیے یہ نہیں کہا کہ اچھا لباس آئیے یہ نہیں کہا کہ کھانے کا معیار اچھا کر دیجیے یہ کوئی اور مطالبہ نہیں ہے بلکہ اس کا کیا ہے میرے ایک دم سوال کرتی ہے پوچھتی ہے کہ اللہ کے بندے کو نماز پڑھتا ہے نماز اگر مسلمان ہے مسلمان ہونے پر یقین ہے تو قرآن سی چیز تجھے روکتی ہے کہ قریب نہ جائے اس بات سے غرض نہیں تھی کہ یہ بات اللہ اس کے رسول کی ہے اس بات سے تھی کہ وہ روز اس بات کا سوال کرتی تھی میں نے تنگ آ کے نماز شروع کر دی ایک دن ایسا ہوا کہ مجھ سے سوال کیا اس نے پوچھا کہ تمہیں نماز پڑھی ہے میں نے کہا ہاں میں نے نماز پڑھی ہے اس نے پوچھا کس جگہ پر نماز پڑھی ہے میں نے آج سے جواب دیا میں نے گھر میں نماز پڑھی ہے اس نے کہا اللہ کے بندے اللہ کا قرآن کہتا ور کرو مارا کے ہی اور رکو کرو جا کے رکو کرنے والوں کے ساتھ اللہ کہتا جا کے مساجد جماعت کے ساتھ نماز پڑھ اور تم مرد ہوتے ہوئے گھر میں نماز پڑھ رہا اب یہ دیکھے معاملہ سامنے آیا میں نے بس کسی بات پر کہنے اس کی ملامت اور کہنے پر رغبت پر میں مسجد میں چلا جاتا اس نے کہا دیکھیے اگر تو اپنے پیٹ کے لیے اگر دنیا کے لیے گھنٹے کو خوش کرنے کے لیے دو گھنٹے نہیں دے سکتا کیا اللہ کا کرنا کیا ہوا ابھی چند دن اور گزرتے ہیں وہ ایک معاملہ حل نہیں ہوتا دوسرا معاملہ کھڑا کر دیتی ہے وہ اسے سوال کرتی ہے نئے چہرے کو سام رکھے یا اللہ نے فرق نہیں کیا یا پورے فرق کو مٹا دیا ہے دیکھیے مرد اور چہرے میں فرق ہوا کرتا ہے اور تم ہے بہانا بیوی ہو لیکن چہرہ دونوں کا ایک جاتا ہے یہ بجا کیا کس نے یہ فرق میں کہا اب دیکھیے جب بیوی نے یہ بات کہی اپنے سال سے یہ کہا کہ کہتا مجھے ایک بات پر آگ ہوئی ملامت ہوئی تو دیکھیے آج مجھے یہ بات کہہ دی گئی لیکن حقیقت کیا ہے دیکھیے مسلمان بی بی ہو اگر مسلمان کی بہن ہو مسلمان کی ماں ہو مسلمان بیٹی ہو تو یہ ان کو یہ سمجھ سکتی ہے ورنہ آج بھی کچھ ایسی مکار مائیں ہیں مکار بہنیں ہیں مکار بیویاں ہیں جب دین کی بات آتی ہے چہرہ نظر آتا ہے فوراً اس کے دیکھے رد کرتی ہے چند دن پہلے کی بات ہے اپنے گھروں میں ایک عزیز سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے گا اپنے سامد کو کہا کہ دیکھ اللہ نے فائدہ اٹھانا ہے تین داری نہیں رکھنی تیری شکل اچھی نظر نہیں آئے گی یہ بیوی وفادار ہو مکار بیوی ہے جو بغت پر اس کو تیار کر رہی ہے بس ماں یہ بات کہتی ہیں بیٹا اگر تجھے ہاتھ پر چلا گیا تو میں مر جاؤں گی ماسٹر نے ایک بھائی رونے کر دیا میں نے کہا کس بات پر ہو رہا ہے کہ میں مر جاؤں گی دیکھیے میں نے اس وجہ سے اس کو موت آنی ہے تو اپنی ٹریننگ مکمل کرنا اگر تم مر جائے گی تو انتظار کرنا دیکھیے اس وجہ سے اگر تجھے موت آئی ہے کہ میں ٹرینن کے آیا ہوں تو جب میں واپس جاؤں گا تو زندہ I don't اگر تیرے ہاتھ میں اتنا ہی فیصلہ ہے کہ جب چاہے تو مر جائے جب تب جائے دیکھے یہ مسلمان ماں کی بات نہیں ہے میرے بھائیو بھائیوں دیکھے لازمی بھی ہو سکتی ہے یہ دین سے دوری بھی ہو سکتی ہے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم قرآن حدیث پر فیصلہ کرنا ہے اب طرح سے دیکھیے وہ بھی ماں اور بہنیں ہوا کرتی ہے جو اس بات پر ملامت کرتی ہے اپنے بھائی کو اس بات سے روکتی ہے کہ تیرا چہرہ خوبصورت کس طرح سے لگے گا جو نبی کی مخالفت کرے گا تیرے دیکھے خوبصورتی کس بات میں ہے یہ اللہ کی مخالفت کے اندر یہ مسلمان ماں کا کام نہیں ہے یہ مسلمان دیکھنے کا بات نہیں ہے اب وہ یہ بات کہتا ہے جب اس نے یہ بات میرے سامنے رکھی کیسا میں نے دیکھیے اللہ کا نبی کا حکم سمجھ کے نہیں کوئی سنت سمجھ کے نہیں میں نے کس سے گاڑی رکھ لی صرف فرق کرنے کے لیے وہ کم سے کم مرد اور عورت کے وہ خاند اور بیوی کے چہرے میں فرق تو ہو جائے اس بنیاد پرجا میں نے گاڑی رکھ لی کیا چند دن اور گزرتے ہیں ایک نیا مطالبہ وہ کہنے کی تھینک کی ہے میں نے کہا ہوتی ہے اس نے کہا اللہ کا قرآن کی جا کے تیاری کرو کہ موجود ہے جہاں موجود ہے وہ میں نے کیا ہے میں کس مصیبت میں پڑ گیا یہ عجیب میری شادی ہو گئی ہے ایک بات سے جان چھوٹتی ہے دوسرا آڈر شروع ہو جاتا ہے دوسرے سے آڈر سے جان چھوٹتی ہے تیسرا شروع ہو جاتا ہے میں تو فرستے رہ گیا اب میں یہ سوچ رہا ہوں میری واردات اس بات کا پتا چل گیا کہ آج دیکھیے اس کی برداشت کیا ہے مجھے بھی اس بات کا جال ڈالا ہوا ہے آج دن میرے بیٹے کو گمراہ کرتی ہے کیا مجھے اس بات کا علم نہیں ہے سب سے پہلے تو نے میرے بیٹے کو مشیت بنایا اور میں نے خبر کیا اس کے بعد نے میرے بیٹے کی شکل کو بگاڑا میں نے پھر بھی صبر صبر کیا اب اب میرے بیٹوں کو چاہتی ہے اب میں صبر نہیں کروں گی آپ کی گارنٹی دیتے ہو کہ تمہارے خاندان کو گھر میں موت نہیں آئے گی اگر تمہارا خان گھر ادھر رہ جاتے سڑک پر موت آ گئی ایکسیڈینٹ کے اندر مر گیا کسی اور وجہ سے موت آ گئی تم کیا کرو گی پھر کیا بگاڑ لوگی بگل رکھ دیا یہ اس کے ساتھ محبت ہے یہ کوئی محبت نہیں ہے کہ دیکھیے کام کرتا ہے تو اس کو کے بیٹھ جانا کہ جب تک واپس نہیں آئے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گی میرے گلے کے حالت کے نیچے لکنا نہیں جاتا وہ بیچارا بھی اتنا سادہ ہے کہ اگر دو چار دن میں بات کی پروگراموں میں چلا گیا بیوی کھانا نہیں کھائے گی یہ مر جائے گی تو میرے گھر کا معاملہ خراب ہو جائے گا طرف سے کتنی محبت کتنی سادگی کی طرح یہ محبت نہیں ہے وہ بھی دی ہے کہ آج اپنےتی ہیں میں یہ کپڑے تیرے یہ کھانا تیار کرتی ہوں سارے کام کا کرتی ہوں اگر تو پہلے ایک گھنٹہ دیتا تھا اب دو گھنٹے اس کام کے لیے دے تاکہ میرا پیشہ ڈل جائے اس انداز سے کام ہونا چاہیے یہ نہیں کہ چلتے ہوئے کام کو روک دیا جائے اگر تو چلا گیا پھر کیا ہو جائے گا تو چلا گیا, بات دیکھیے جو مائیں وہ بیٹے سے پوچھتی بیٹا اگر تمہیں دیہات کے لیے جانا تھا پہنا کیا ہوا کیا؟ اگر تم نے ہاتھ میں ہی جانا تھا ٹرینن ہی کرنی تھی میں ٹرنن سے تجھے نہیں روکتی. کیونکہ یہ اللہ کا حکم اللہ کے رسول کا حکم ہے اس بات سے روکنا نہیں چاہیے صرف میرے سوال کا جواب دے ایسا جواب ایسا سوال ہے جس کا دنیا میں تو جواب نہیں ہے اور میرے اختیار میں تھا میرے بس میں تھا اگر بیٹا واقعی چیزیں ہاتھ میں ہی جانا تھا میں صرف یہ بتلا کہ تم پیدا کیا ہوا تھا کوئی بیوی سبحان اللہ پوچھ دیا اپنے خانہ سے اگر یہ بات ہے دیکھیے ت نے جہاز کے راستے کو تیار کرنا تھا صرف یہ بات بترا کہ تون نے شادی کیوں کی تھی یعنی مقصد کیا ہے تو داعش کا مقصد یہ ہوا کہ جہاز سے رک جانا شادی کا مقصد یہ تھا کہ مدار جہاز میں کبھی نہ جانا میرے بھائی یہ مسلمان ماں کی بات نہیں ہے یہ مسلمان بیو کی بات نہیں دیکھیے ماؤں نے اللہ کے نبی نے ان کی تربیت کی اس بات کو ہم خیال رکھے جس طرح سے انہوں نے زندگی بسر کی تھی اس انداز سے زندگی بسر کرتے چلے جائے اس انداز کو اختیار کرے جو اس وقت انداز تھا لیکن عرض کر رہا تھا لیکن رہا اللہ کا احسان ہے اللہ کا فخر ہے کہ آج معاوض کے اندر معاشرے کے اندر وہی انداز شروع ہوا ہے کہ اللہ کا احسان ہے کہ آج اس بات کے لیے رزمت دیتی ہے اس بات کے لیے لوگوں کو تیار کرتی ہے وہ بات مجھے یاد ہے میرے بھائی اندر ایک بھائی نے سے یہ سوال کیا تھا, خاصت پوچھا تھا لندی ایک بات ہے میں جہاز میں نہیں ہے تیرے و جانا چاہتا ہوں لیکن وہ نوجوان اٹھ کے چلا گیا واپس پلٹ کے پھر آپ یہ بات کہتا ہے حالات اس بات کو ثابت کریں گے کہ دیکھیے میں نے جس بات کی بات کی یہ ہٹاش میرے سامنے رکھی ہے وہ تک گزرتا چلا گیا وہ نوجوان ٹریننگ کرتا ہے ٹریننگ کرنے کے بعد سے بات چیت ہوئی پوچھا کرے گھر کے حالات کیا ہے کہا کہ بے بھائی ایک چھوٹی سی بہن ہے پکڑ گھر کے اندر لیکن وہ چلنا مشکل ہے میں دیکھ چھ سات کلو میٹر کا سفر ہے دوپہر میں نے کہا خط کس کا ہے کہا بھائی آپ نے پڑھا ہے سنا دیجئے اس نے کہا نہیں تو پڑھ کے دے میں نے دیکھے جب خط کو پڑا ایک بہن کا خط تھا دیکھیے مسلمان بہن کا خطا کسی عام بہن کا نہیں تھا میری آردو کیا ہے میری تمنا کیا ہے میری حسرت کیا ہے میری تمنا یہ ہے کہ اللہ کرے وہ دن آئے کہ جب تو دلہا بن جائے کیونکہ میں نے بات کو میرا بنا لیا ہے مجھے زندگی کے اندر یہ بات آئی ہے دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی بہن کے لیے خوشی کا مقام ہو سکتا ہے خوشی کی گھڑیاں دیر تھی اب دیکھیے بہن اپنے کی گئی میں بھی آ کر تیری بہن ہوں تو میرا جواب والا بھائی ہے یہ میری آگو ہے یہ میری ہتر والا تمنا ہے یہ میری دعار ہے اللہ کرے وہ دن, دن وہ گھڑیاں آئے جب میرا بھائی دلہا بنے میں دیکھے اپنے, بھائی کو اپنے دیکھ لوں. یہ بات پہ لکھنے کے بعد سب کو بند کر دیا بند کرنے کے بعد ایک شیر درج کیا تھا وہ شیر کیا تھا آئے چل کے کہ اس گھر پر اللہ کی رحمت کرتا ہے جس گھر کے اندر جس خوش نصیب بہن کا بھائی لاش کی شکل میں دلہا بن کے آیا کہا میں یہ نہیں چاہتی کہ تندوؤں کی رسم کو پورا کرتے ہوئے اپنے سر پہ سخت پکاؤ لے के کی رسم کو پورا کرتے ہوئے اپنے ہاتھ میں گانا ڈالے یہ نہیں یہ نہیں چاہتی لیکن میری چاہت کیا ہے کہ تج کی تیاری کرے تیاری کرنے کے بعد اپنی ماں اور بہنوں کی اسمت بچانے کے لیے میدان جہاز میں چلا جائے ادھر پہننے کے ساتھ کا خاتمہ کرتے ہوئے اسلام نام کے ضلعے کے لڑکا لیے لڑتے ہوئے اللہ کرے وہ گھڑی آ گئے کہ تجھے شہادت کی موت آئے دشمن کے مقابلے کے اندر دیکھیے تجھے ذرہ سرا کر دیا جائے تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے جب یہ پیغام میرے کانے پہنچے گا میں, اس بات پر میں نے خط کو پڑھا تھا تو مجھے اس بات کا خیال آیا شاید یہ جذباتی خط ہوگا بہت آفتے سے خطوط بھی آنکھوں کے سامنے تھے لیکن حالات اور وقت نے سوابت کر دیا وہ بکت آ کر آیا کہ کرتے ہوئے شہادت پیش کرتے ہوئے اللہ کی دگار کے لیے آگے بڑھ چکا ہے دنیا پانی کو چھوڑ چکا ہے یہ خبر ہم نے چارا کار نہیں تھا لیکن جو باغ ارد کر رہا تھا اس کی شہادت کے بعد میں آج پہ خط ہے جس کا کبھی میں اندازہ نہیں کر سکتا تھا یہ خط کس کا تھا میرا بھائی کا گھر میں آیا تھا ابھی آگ نہیں بڑھا تھا اور اس نے اپنی بادہ سے ایک بات کی تھی اور اس نے کہا تھا کرنا اگر میں مداح کے ہاتھ میں اللہ شہاد کی ماں دی تیرا ایک بیٹا نہیں تیرے دو ہوں گے اس, مجھے اس نے مجھے لکھا تیرا نام دیا تھا اور مجھے بھی یہ بات کہی تھی بہن کا فکر نہ کرنا بھی ہوں گے یہ وہ بات کہنے والا آگے بڑھنے والا مجھے یہ بات دکھتی ہے کیا تجھے اس بات کا پیغام نہیں پہنچا کہ آج تیرا بھائی اللہ کے رام میں شہید ہو گیا ہے کیا اس بات میں شک کی بات نہیں اگر دل خرض پاس وکر نہیں تھا یہ تھا ہمارے گھر میں آتا آ کے اپنی اما کو مبارک باد کہتا ہے اللہ نے بات کا پیغام دے دا سشید بہن ہے آج کے بعد کے اندر اللہ نے اس کو مقام یہ دیا ہے بہن بنا دیا ہے تیرا اگر تیرے پاس بکن نہیں تھا کم سے کم تھی کام تو کر لیتا اس پر تو میں نے بات کا فیصلہ کیا کہ میں ضرور اپنی ماں کے پاس جاؤں گا کیونکہ اللہ کی نے فرما دیا ہے یہ شوہدا کی ماں کیا ہوا کرتی ہے اپنی ماں کی طرح ہے جب میں ان کے گھر پہنچا دیکھا ماں کی اس کی میں وہ آنسو ٹبک پڑے اپنے بیٹے کی وہ زندگی کے چند ایام یاد آئے کہ میرا بیٹا اس طرح سے آیا تھا اس طرح سے گیا تھا اس بہن نے پردے میں آواز دی اور بات کا وعدہ نہیں کیا تھا کہ نصر بھائی اگر گھر میں آ جائے تو میں رونا بند کر دوں گی کیا آج میں وعدہ پورا نہیں ہوا تو کس بات پہ رو رہی ہے خوشی نہیں ہوتی تو اس بات پہ صبر کیوں نہیں کرتی یہ ماں سبق کی تلقین کون کر رہی ہے ایک شہید کی بہن ہے میرے بھائیوں جو اپنے ماں کو سبق کی, کی تلقین کر رہی ہے دیکھیے اگر یہ باتیں سننے تک تھی جب اس بات کو سنتے تھے عجیب سا لگتا تھا کہ کل ایسی مثال کو قائم کر دینا کہ ایک دوڑیم ماں کا اپنے گلاس والا چار بیٹوں کو لا کے ادھر کھڑا کر دینا سامنے سے دیکھے میرے بھائیوں کو ممبولی بات نہیں دشمن کی تلواریں چمک رہی ہیں ہونے والا ہے ہے کہ کھوپڑیاں اڑنے والی ہے یہ بات سامنے نظر آ رہی ہے لیکن ایک ماں مسلمان ماں ہم سارے نہ ہوتا رہا اپنے چار بیٹوں کو ساتھ لا کے نوار جہاں کے سامنے ہے دشمن سامنے جمع ہے اس جگہ پر بٹھا کے تنکیل کر رہی ہے اپنے دبا نہیں کیا شاید تم اس بھاپ کے جاتے ہو میں نے اپنے باپ کیس نہیں آ رہی تم, تم نے ایسی ماں کا دلوپ کیا ہے تم نے بھی وفا کا سبوت دینا ہے میں نے تمہیں اس لیے جنم دیا تھا اس لیے رہا تھا تو اللہ کے دیر کے تم میں کام آنا ہے اس میں اپنے کو اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہے ان کو خطبہ دے رہی ہے سامعین بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں اور کیسی کیا ہے اللہ نے اس کا فیصلہ کر دیا یا بیچ لے کرنا صبر بھی کرنا صبر کی تلوی بھی کرنا میدان جہاز میں بڑھتے چلے جانا ہے، نا جب چار کس بات کے انتظار تھا شاید ان میں سے تین پلٹ کے آئے میرے ساتھ گھر واپس چلے جائے شاید ان میں دو کے آئے میرے بڑھاپے میں کام آئے شاید ایک پلٹ کے آئے میں میرا سہارا بن جائے ایک برا کا انتظار نہیں ہے ان کے پڑھنے کا کوئی انتظار نہیں ہے جس بات کا انتظار تھا آخر وہ گھڑی بطر وہ وکل وہ دیکھیے آخر دو پوری ہوتی ہے اما اس بات انتظار کر رہی ہے آ کے بترانے والا بتلا دیتا ہے اما بھی اس بات کا کام رکھیے ان چار بیٹے تھی ساتھ مجھے اتنا شرف دیا ہے اتنا میں امید کرتی ہوں اللہ مجھے یقیناً برابر تشریف کرے گا کہنے والی الحمدللہ شارا فری بے تک کہنے والی میرے بھائی اس بات سے انتظار کرنے والی آپ دیکھیے کس انداز سے گھر میں پرٹتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتی ہے اللہ کی حمت کرتی ہے کہ اللہ تی نے مجھے یہ شوق دیا ہے کہ آپ نے چار کی ماں بن چکی ہو لیکن میرے ہے اگر ایک بیٹا دیکھیے شہید ہوتا ہے اسی انداز سے پتا نہیں تھا رکاوٹ بنی ہوگی کیونکہ انسان ہے یہ بات ہو سکتی ہے لیکن بات پہنچ جانے کے بعد میں, میں, میں, میں, میں ایک دنیا دار باپ تھا میں اسلام سے نہیں جانتا تھا میں اپنے لیے یہی فخر سمجھتا تھا کہ میں بہت خوش تھا میرے بیٹے دنیا کی تعلیم حاصل کر گئے میں بڑا خوش تھا میرے بیٹے کر رہے ہیں میں بڑا خوش تھا میرے گھر میں بہت غالب کی ریڑ پیڑ ہے میں بات سے فکر کرتا تھا لیکن کر جب ایک بیٹے کو جہاد کی سمجھ آئی اس نے میرے سامنے مطالبہ رکھا اس نے میرے سامنے جی جہاز میں جانا چاہتا ہوں پاگل اور بے خوب دیا میں نے اس کو احمد سمجھا کہ اس کا دماغ کام نہیں کرتا میں نے اس کو سمجھا کہ بیٹا میں نے تجھے پڑھایا ہے تیری تعلیم کا بندوبست کیا ہے میں نے اس لیے تجھے بی کرایا تھا تم پاگل اور احمد والی باتیں کرے اور بیٹا تیار کرتا اپنے پاس بٹھا دیتا ایک دن کہنے لگا با جی میں, آج بیس میں نے کہا کون سی بات سنائے گا اس نے کو سنا باجی میں ایک نظم سناتا ہوں مجھے ایک الگ جگہ پر لے گیا بٹھا کے نظم کیا کرتا ہے الوداع بھائیو, الوداع بھائیو. میں نے کہا اچھا تو میرے ساتھ فرار کرتا ہے میرا ذہن تیار کرنا چاہتا ہے مجھے یہ بات بتلاتا ہے کہ میں گھر پہ جاؤں ذہن تیار ہو جائے میں اس بات کی جاتا میں مسلسل اس کو روکتا رہا وہ مسلسل اپنا کام کرتا رہا وہ اس دنیا جی چرا چکا تھا وہ دیکھے دی دی دی ہوا کرتی ہے یہ بات ٹھیک ہے की ہے سروس اس, اس کی ضرورت ہے لیکن مسلمان ہونے کے ناطے یہ تمہارا حدق نہیں ہے یہ باتیں بتلا کرا تھا چار وہ جب مدان جہاد میں گیا اللہ نے اس کی شہادت کی موت دی او اس کی شہادت کے بعد اس کی زندگی کا سمجھ آیا اس کی زندگی کا نہیں اپنی زندگی کی سمجھ آ گئی کہ میں کس لیے دنیا میں آیا تھا پھر میں نے اس بات افسوس کیا میں نے اللہ سے اس بات کی معافی مانگی میں نے کہا اللہ میں مسلمان باپ ہو کے اپنی الاس میں رکاوٹ بنتا رہا ہر افسوس کہ اپنے بیٹے لیے ایک مسلمان باپ ہونے کی حیثیت سے جتنا مجھے پاون کرنا چاہیے تھا افسوس کے میں اتنا پاون نہ کر سکا اس بات سے مجھے بڑا ارمان تھا لیکن میں نے سوچا اس بات کو ابھی زندگی کے اندر ترے دیتا ہوں کرنے سے کیا ہوگا میں نے اپنے کیا مت میں اللہ کے سامنے بات اللہ اگر ایک بیٹے کے لیے میں رکاوٹ بنا تھا میں نے دوسرے بیٹے کو خوشی سے ساتھ مدار جہاز میں بھیج دیا تھا میں مجھے بات کی چونکہ اور نہیں یہ اختیار کر لیا جائے اگر ہر گھر کا ایک فرق سے چلا جائے تو اللہ کے دیکھئے پھر اسلام کا دیکھئے چرچا کس انداز سے میرے بات کر کی کی رہا تھا سمجھ آنے کی بات ہے جب تک یہ بات کی سمجھ نہیں ہوتی بہت سی باتیں ہو جاتی ہے لیکن سمجھ آنے کے بعد پھر انداز بدل جانا چاہیے اور جتنا ہم دیکھیے ان کو دنیا کے لیے رانتے تھے دنیا کے لیے ابتدا دیتے تھے اور جہمی اس کے اندر جتنا ہے ہر فروغ اس بات کے لیے تہیا کرے کہ اگر میں زندگی بسر کرنی ہے تو مسلمان بھاری زندگی بسر کرنی ہے اس انداز سے جیسے کہ ایک ماں بسلا رہی تھی دیکھیے میرے دو بیٹے تھے ایک ان میں شہید ہو گیا ہے لیکن بتاتے ہیں کا رشتے داری تھی اپنا گاؤں تھا اپنی دوستی تھی میں بڑی, بڑی بدنامی کی بات ہے ہم تو ان کے کوئی نوکر چاقر نہیں ہے नहीं है کے ان کا کام کرے دیکھے کھیتی باڑی کرتے رہے وہ اپنے گھروں میں آرام کرے خطرہ ہے ان کا کام کر رہا ہوگا میں نے باہر ہر روکا ہے مجھ سے رکتا نہیں ہے پورا کیا جاننا پہنچتا ہوں وہ بوڑھی اما بھی میرے ساتھ ہے دیکھ کے کیا ہے دوپہر کا ٹائم ہے ایک ندی کو صاف کر رہا ہے کیونکہ یہاں سے پانی گزرنا ہے تاکہ پانی سیما آیا ہوا ہے کمیز اتارے کے لیے میں اس لیے کام نہیں کرتا کہ مجھے گھر میں چین نہیں آتا میں اس لیے کام نہیں کرتا کرنے والا کوئی نہیں میں تو اس لیے کام کرتا ہوں کہ گھر کا کام کرے گا رکھوا بھی اس کی دیکھ بار کرے گا اللہ اس کو اتنا ہی عجر دے گا جتنا عزازی کو عجر دے گا میں تو اپنے عجر کیلئے کام کرتا ہوں لیکن ارد یہ ہے یہ بات سمجھ کی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں مسلمان بنا دے اور مسلمان مسلمان بن جائے اس انداز سے زمجی بطر کرے جیسے سے نبی نے کہا تھا اللہ نے حکم دیا تھا اللہ بات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تلاوت کلام حکیم جیت علماء کرام کی تقاریب نت نئے جہاز اطرانوں کے والیم صاف اور بہترین ایم پی ایکس ساؤنڈ فلٹر پر پاکستان بھر میں بہترین آڈیو سیریز ریکارڈنگ کا مرکز الکاسیا کیسٹ سیریز و قطب لائبریری چار لیک روڈ چبرجی چوک لاہور فون سات دو تین صرف پانچ چار نو